آج کل بعض ناتواں ذکر کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ذکر کے بجائے ڈھول یا میوزک بج رہا اس دھمک کی آواز پر نوجوان حضرات رقص بھی کرتے ہیں ظاہر کریں گے رفتہ ان کو تو مزہ آ رہا ہوگا رقص کرتے ہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کیا اس طرح نعت پڑھنا صحیح ہے ما ذلّہ بہت سے لوگ اس طرح کی نعتوں کو کو نعت لگ گئے یا کہہ رہے ہیں اس میں بریلی شریف سے مفتی آزم ہی کے نائب حضرت اللہ مولانا مفتی اختر رضا خان صاحب دامت برکاتم العالیہ نے بازاب کا یہ کیسٹیں سنی اور سننے کے بعد فتوا دیا کہ ایسی نعت پڑھنا جائز نہیں دف کی آواز میوزک کی آواز آپ منہ سے بھی نکالیں تب بھی میوزک ہے یا اس طرح کی آواز کہیں سے پیدا کریں باندھ سے نکلے تھالی سے نکلے لوٹے سے نکلے کسی سے بھی نکلے یہ سب جو ہے وہ میوزک میں شمار ہوگی اور وہ جناب ایسی ناتوں کے پڑھنے سے بریلی شریف میں کم سے کم دس مفتی کرام کا فتوا اس فقیر کے پاس موجود ہے کوئی ایسی انشن بات نہیں کر رہا جس کا جی ہے مجھ سے اس کی کاپی لے سکتا ہے ایسی نعت پڑھنے کو ہمارے علما نے منع کیا کہ وہ جیسے خود آپ نے محسوس کیا آپ نے کیوں محسوس کیا آپ <سؤال> نے خود محسوس کیا کہ موسیقی کی آواز لگتی ڈف کی آواز لگتی ہے تبلے کی آواز لگتی ہے تو ایسی نات پڑھنے سے بچا جائے میں ایک مرتبہ امریکہ کا ایک شہر ہے یوسٹن میں جب بھی دورے پہ ہوتا ہوں تو ایک مذاکرہ اسی طریقے سے ریڈیو اسٹیشن پر ہوتا سمجھ گیا صاحب ریڈیو اسٹیشن پر دو گھنٹے کا مذاکرہ ہوتا ہے اس مذاکرے میں ٹیلی فون پر شہر کے لوگ سوالات کرتے ہیں میں ان کو جوابات دیتا ہوں دو گھنٹے کا ہوتا اچھا مجھے تو معلوم نہیں یہاں پاکستان کے کوئی ایکٹر مل گئے وہ ریڈیو اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے سلام دعا کی میں تو واقف نہیں تظاہر اس تھا ظاہر نہ شکل جانتا نہ اس کا نام لیکن وہ میرے نام سے واقف تھا تو بیٹھ گیا تو اس نے پھر بعد مجھے بتایا کہ میں بہت بڑا آرٹسٹ میں نے کہا ہوتا اس نے بتایا کہ آرٹسٹ کیا بھلا ہوتا کتنا بڑا شاہکار ہوتا آرٹسٹ تو میں نے کہا بھائی کا آرٹسٹ تو تم کیا کوئی تصویر وسیع بناتے دے یا کچھ کرتے کہنے لگی مجھے ایک آرٹ آتا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ساز ہیں استعمال ہوتے ہیں میں سب منہ سے نکال لوں گا میں نے کہا تم تو غذب کے آدمی بھائی میں نے بغیر اس سے کہے کہ تم مظاہرہ کر وہ شروع ہو گیا تبلے کی آواز منہ سے نکال رہا ہے سارنگی کی آواز منہ سے نکال رہا ہے اور جناب وہ پتہ نہیں ساری آواز منہ سے نکال نکالا تو کیا منہ سے نکلنے میں یہ آوازیں جائز ہو جائیں ہرگز جائز نہیں ہوں گی ہمارے ناخوانوں کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے اب یہ رہا. آج کتنا بڑا کام ہے مسئلے میں جمہوریت نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو کر رہے ہیں اس لیے جائز ہو جائے ہم یہ کہیں گے آپ سے پوچھ لیں آپ یہ بتائیے صاحب بے نمازی زیادہ ہے نمازی زیادہ ہیں. بول سکو رو بے نمازی تو ادھر ووٹ زیادہ ہے ان کی مان جھوٹوں جو بے نماز ہیں ان کے ووٹ زیادہ ہو گئے نا اب جمہوری کا تقاضا ہے کہ ان کی بات مان لی جا لذا اپنے بھی چھوڑ دی جا یہ بتائیے سچ بولنے والے لوگ زیادہ ہیں جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولنے والے لہٰذا جمہوریت جدھر ووٹ زیادہ ہو مان لیا جائے یہ بھی قومی اسمبلی کا الیکشن کہ جدھر ووٹ زیادہ ہو اور اس کو جناب قرار دے دیا جائے یہ دلیل نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں لاکھوں آدمی سن رہے ہیں یہ شرعی احکامات میں عزیزان گرامی جمہوریت کا تصور نہیں ہے جو علماء کہیں علماء کی بات پر عمل کیا جائے میرا اپنا نظریہ یہی ہے کہ یہ ناجائز میں نے بھی آپ کو بتا دیں